الحمد للہ نحمده و ونستغفره ونعوذ مین من شرور انفسنا ومن سی اعمالنا من فلا ہادحد اللہ إِلَّا عل وَحْدَهُ لَا شری لَهُ وشدن مہم مدم ادو رو یاد دی نام کہ پاتی ولا تموت مسم یا یوہن من وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا کسی كَثِيرًا وَنِسَاءً وت خلادیتار الو نبی ولح کا نا لو میبا لینا منت سلکم آمال فیلکم جم و میلہ ہو فل میں الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ حَمْزِهِ ہی ونف بِسْمِ بسم اللہ الرَّحِيمِ ومن يلغب إلا من سف نفس فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي آخ لَمِنَ الصَّالِحِينَ و رب الیم آل اسم وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ بنیائی لَكُمُ الدِّينِ تمو تم نم مسلم دوبارہ میں جاؤں دنیا میں محلت دے, دے یا اللہ کیا کرے گا لمل سال ہا اللہ اب میں عمل صالح نیک عمل کر کے آؤں یہ وہاں کہے گا لیکن بھائیو جس نے اس دنیا میں اس آخرت کے لیے کچھ نہ کیا یا کچھ کیا بھی تو وہ بے خبری میں کیا ساری فکر سے دنیا کی لگی رہی دنیا کا معاملہ دنیا کی رونق دنیا میں بڑا ہو جاؤں دنیا میں مال ہو جائے دنیا میں عزت میری بن جائے اگر یہ رہا تو اللہ کہتے ہیں آخرت میں کچھ نہیں ملے گا آخرت میں کچھ نہیں ملے گا یہاں جو کچھ دنیا میں ملا جس نے اسے اس فکر میں گزارا کہ میری آخرت بن جائے میری وہ سدھر جائے اگلی زندگی اللہ کہتے ہیں اسی کو ملے گا اللہ اکبر سورت ہود ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے یہ نقشہ پیش کیا ہے اس سے پہلے سورہ یونس کے اندر بھی ہے وہاں اس انداز کی آیات ہیں اللہ نے فرما دین لائر حیاتی دنیا وا ودینا رو با کارو یس وہ لوگ لائر جون جنہیں ہم سے ملنے کی کوئی فکر نہیں کہ اللہ سے بھی ملنا ہے کوئی فکر نہیں وہ رضو بالحیات دنیا راضی ہیں رضو راضی ہیں خوش ہیں دنیا کے جینے پر بتما انوا اور اسی پر مطمئن ہیں اسی پر سکون میں ہیں دنیا میں کاروبار اور دنیا کے تجربے دنیا کے ہنر دنیا کے فن ان میں بڑی مہارت لیکن بہ من نہ غفلت ہے تو ہماری آیات سے غفلت ہے تو ہماری قرآن کی آیتیں نہیں آتی آئے ہائے قرآن کی آیتیں نہیں آتی انگلش زبان سے فر فر بولتا ہے بلکہ آج تو فخر کرتا ہے کہتا ہمیں فخر ہے کہ ہم برطانوی لوگ ہیں ان کی طرح انگلش بولتے ہیں فخر کرتا ہے لیکن قرآن کی ایک آیت بھی زبان پہ چڑھتی اللہ اکبر اللہ نے کہا نا سورہ روم کے اندر ولا کن اکثر انا سے لایا لوگوں میں سے اکثر اتنے ایسے ہیں ولا کنہ اکثر انا سے لوگوں میں سے اکثر بہتے لا یعلمون کچھ جانتے ہی نہیں کچھ نہیں جانتے ہیں یا اللہ کچھ نہیں جانتے بڑے بڑے جج بڑے بڑے پروفیسر ڈاکٹر انجینئر اتنے ترقی کر گئے اللہ تو کہتا ہے اکثر جانی ہم تو دیکھتے ہیں کہ اکثر دنیا پڑھی لکھی ہم تو مروب ہیں ان سے اللہ کہتے ہیں ہاں ساتھ اگلی بات پڑھو یا من الحیات دنیا لو دنیا کی تعلیم بہت زیادہ ہے دنیا کے تجربے بہت رکھتے ہیں یہ دنیا کی زندگی بنانا اس کے معیار کو بلند کرنا اس کے تو فن بڑے آتے ہیں ان کو لیکن وہ اگر غفلت ہے تو آخرت سے غفلت ہے بے خبری ہے تو آخرت سے بے خبری دنیا کا بہت کچھ جانتے ہیں اللہ کہتے ہیں جن کا یہ حال ہوا کا ایسے لوگوں کا ٹھکانہ تو جہنم کی آگ ہی ہے یہ سورہ یونس ہے اس سے اگلے سورہ ہُو ہے اس کے اندر اللہ نے کیا فرمایا فرمایا من کانا جو یرید الحیات الدنیا دنیا آمب فیمس الا کلدی نل سل پاشرتی ویت آسن فیم و باتو یا ملو جس نے یہ چاہا کہ دنیا کی زندگی بن جائے منکانا یورید الحیات دنیا جس کا پروگرام یہ بنا کہ دنیا کی زندگی وزین اور اس دنیا کی خوشنمائیاں اس کی رونقیں اس کا ٹھاٹ بات اس کی ایش عشرت جس کا یہ ارادہ بنا اللہ کہتے ہیں ہاں دنیا کے اندر ان کی جو کار کارگزاریاں ہوگی نا ہم ان کا پورا پورا بدلہ ان کو دے دیں گے دے دیں گے وہم وہ فی لا لائب دنیا کی کار گزاریاں میں ان کی کوئی کمی نہیں رکھی جائے گی لیکن اولائک لہم فی سلحم الا النار ان لوگوں کے لیے آخرت میں سوائے جہنم کی آگ کے اور کچھ نہیں ہوا جو کچھ انہوں نے اس دنیا میں بنایا وہ سب گیا وہ باطل ماں کانو جو جو عمل انہوں نے کیے وہ سارے بیکار باطل ہو جائیں گے کیا جا خیال ہے میرے بھائیوں کہ یہ جو قرآن مجید کیفیت بیان کرتا ہے کیا یہ صرف کافروں کا ہی حال ہے کیا خیال ہے یہ صرف یہودیوں کا حال ہے یہ صرف عیسائیوں کا ہندوؤں کا حال ہے یہ بلکہ اگر ہم ذرا حقیقت کی نظر سے تھوڑا سا غور کریں آپ تائید کریں گے میں سمجھتا ہوں آج تو مسلمان کافروں سے بڑھ گئے دنیا طلبی میں دنیا بنانے میں آخرت سے بے خبری غافل دنیا کی رونق دنیا کا ٹھاٹ اس میں مسلمان بڑھ گئے کافروں سے بھی بڑھ گئے بلکہ بھائیو یہی چیز تو بندے کو اصل کافر بناتی ہے یہ چیز جو ہے نا یہ چیز یہ بندے کو اصل کافر بناتی ہے اللہ اکبر اللہ نے کہا نا سورہ ابراہیم ہے اس کی ابتدائی آئے اللہ نے فرمایا کافروں <لِلْكَافِرِين> کی بربادی ہے کافروں کی تباہی ہے یا اللہ کافر کون ہندو سکھ یہودی عیسائی دہرے کیمونسٹ یہ لوگ اللہ نے ایک ہی بات کر دی فرمایا پہچان لو خود اللہ دینا الحیات الدنیا نا اللہ دینا یستاح بول حیات دنیا اللہ سب یہ کافر وہ ہے جو آخرت پر دنیا کے جینے کو پسند کرتے ہیں کافر وہ نہیں تو جس کو کوئی سینگ لگے ہوئے ہوں یہ پہچان بتا رہا ہے اللہ رب العزت اللہ دینا یستا دنیا جو آخرت پر دنیا کی زندگی کو پسند کریں وہ یس نام سلی خود بھی اور لوگوں کو بھی اللہ کی راہ اللہ کے دین سے رو کے رہیں یہ ہے کافر جس نے دنیا چاہی اس کا آخرت میں کچھ نہیں آخرت میں کیا ہے یہ جو ہم کہتے ہیں آخرت میں کچھ ملنا وہ کیا ہے میرے بھائی جنت جنت کی نعمتیں ٹھکانے ہی دو ہے نا ایک جنت اور ایک جہنم دوزخ اب اصل جس کے لیے آخرت منے کیا کہ جنت مل جائے اللہ کہتے ہیں تلکار <لِلْمُقْتَقِينَ> یہ سورہ پس ہے آخری رخو شروع ہوتا ہے اس آیت سے اللہ بتلاتے ہیں کہ یہ آخرت والا گھر جنت یہ کن کے لیے ہم نے بنایا ہے نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ یہ ہم نے ان لوگوں کے لیے جنت بنائی آخرت کا گھر لاج رید اردو جو زمین کے اندر بالکل اپنی بلندی اپنی بڑائی اپنی برتری نہیں چلتے اللہ ولا فسادا اور زمین کے اندر فساد بھی برپا نہیں کرتے فساد مانا کسی کا حق نہیں مارتے اللہ کا حق نہیں مارتے دوسروں کا حق نہیں دباتے اللہ کا حق دبانا یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اللہ کے اختیارات اللہ کے حقوق کسی اور کو دینا خب وہ اپنے ذہن میں کسی فرشتے کو دے کسی نبی کو دے اللہ کا حق کسی اور کو دیا یہ فساد ہے اللہ کے سوا کسی اور کو اپنی حاجات میں ضروریات میں پکارنا مدد مانگنا یہ فساد فی الب ہے اللہ نے میں پارے میں بیان کیا مایا ادو ربا کو پکارو پکارو مانگو کس کو, کس کو پکارو ربا اپنے رب کو پکارو تجر آجزی سے گڑ گڑاتے ہوئے نیچے ہو کر نیچے سر بلند نہ کرنا یعنی آجزیم ڈرتے ہوئے چپ کے کے آہستہ رو رو کے المعتدین اللہ حل سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اگلی بات کیا بولا تف سے لو فل ارد زمین کی جب اصلاح ہو چکی اللہ کی پکار غالب آ گئی غیروں کی پکار ختم ہو گئی اب تم زمین میں فساد نہ پھیلاؤ بلکہ کیا کرو ہو خوف تما اسی اللہ کو پکارو اسی سے مانگو خوف جب خوف ہو تب بھی و انگ جب کسی چیز کی ضرورت ہو تو تب بھی یہ ہے فساد فی الف اللہ کہتے ہیں جو یہ فساد نہ نہ کریں زمین میں اور اپنے آپ کو اونچا نہیں آجس مسکین بنائیں اللہ کے سامنے غرور تکبر نہ کریں اللہ کہتے ہیں آخرت کا گھر جنت میں نے ان کے لیے بنایا اب صحیح حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جنت اور دوزک کا مکالمہ ہو گیا آپس میں بات ہو گئی جنت اور جہنم کی بات اللہ پھر بات ہوئی تو جنت کہنے لگی ہو کیا معاملہ ہے مالی میرا یہ کیا معاملہ ہے کہ میرے اندر تو کون آئیں گے الناس و رہا تو ہو رہ میرے اندر لوگوں میں سے جو بالکل غریب ذعیب کمزور ساکت گرے گرے پڑے لوگ جو ہوں گے گر نا تو تجربہ کار جنہیں کو دنیا کمانے کا یہ جیسے لوگ دوسرے کماتے ہیں دنیا ہیرا پھیری سے ان کو اس کا کوئی تجربہ نہیں لوگ ان کو منہ نہیں لگاتے میرے اندر وہ آئیں گے جہنم نے کہا کہ دیکھ میرے اندر ہے کتنے بڑے بڑے جابر، فران نمرود بڑی بڑی طاقتوں والے بڑے, بڑے بڑے بادشاہ میرے اندر اللہ رب العزت نے پھر دونوں کو خاموش کروایا جنت چپ ہو جا تو, تو میری رحمت کی جگہ ہے تیرے اندر میں جس پر اپنا فضل کروں گا اس کو لے کے آؤں گا گویا کہ اللہ کا یہ فضل کن پر ہوگا جو لوگوں میں سے زعی کمزور گرے پڑے معاشرے کے جن کو لوگ کچھ نہیں جانتے دنیا دار سمجھتے ہیں کہ ان کو کیا پتا ہے یعنی یہ بنیاد پرست یہ دنیا کی ترقی کو کیا جانے جنت میں وہ جانے گے اللہ یہ بڑے بڑے دنیا دار دنیا کے تجربے رکھنے والے یہ جہنم میں ہوں میرے قرآن مجید نے نقشہ پیش کر دیا اس لیے قرآن مجید کے مختلف مقامات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کرے ہمیں سے سمک آ جائے اللہ پر اللہ کہتے ہیں جہنم ہے جہنم اور جنت جہنم کن کا ٹھکانا آسر الدُّنْيَا دنیا امامن تَغَا باہر جس کسی نے بھی جس کسی نے بھی مخصوص نہیں من جس کسی نے بھی تغا سرکشی اختیار کی نافرمانی اختیار کی اور اس کی صورت کیا ہے وہ آسر الحتر دنیا دنیا کے جینے کو اس نے ترجیح دی اس کو پسند کیا اللہ پرناتے ایسے کا تو ٹھکانا پھر جہنم ہی ہے اگلی بات یہ تو جہنم کی بات ہوگی اگلی وہ اما من خا مردی و نفسان ان یہ <الْمَعْرَى> بھی تیسواں پارا ہے دوسری سورت سورت نازعات اس میں اللہ نے فرمایا جو یہاں دنیا میں رہتے ہوئے دن قیامت کے اپنے رب کے سامنے کھڑا یعنی پیشی سے ڈر گیا ڈر گیا اللہ کے سامنے جانا ہے اللہ اللہ کے ہاں جواب دینا ہے اور پھر ونا ہوا <الْحَوَا> اس پر ذرا توجہ کیجیے بات بڑی پتے کی سامنے آ گئی ساتھ جو ساتھی ہے نا گرد نیچے کیے ہوئے تھوڑا سا حلال ہو شاید ان کے بھی برتن میں کوئی دعات پڑ جائے اللہ گھٹنے چھوڑ دیجیے درا توجہ سے بات سن لیجیے اللہ کیا کہتے ہیں کہ جس نے جو کوئی ڈر گیا خافہ ڈر گیا مقام رب ہی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے اور اگلی بات وانا ہن نفسا انل ہوا اور اس نے اپنے آپ کو دنیا کے مزے اختیار کرنے سے بچا لیا ون اور بچا لیا روک لیا اس نے منع کر لیا ان نفسا اپنے نفس کو اپنے دل کو اپنے جی کو انل ہوا خواہشات مزوں سے مزوں سے اس نے اپنے آپ کو بچا لیا اللہ کہتے فن جنتا ہی الم ابا ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہے کرنے اپنے گور کی بھی بات ذرا میرا آپ کا ذہن کیا ہے, ہے نا مسلمان ہمارا ذہن کیا ہے اکا دکا افراد کی بات نہیں ہوا کرتی میرے بھائیوں قوموں کی اکثریت کی بات ہوا کرتی ہے میرا آپ کا اکثر کا ذہن یہ ہے کہ ہم پہلے پہلے دنیا کے مزے بھی حاصل کر لیں دنیا کے مزے بھی حاصل ہو جائیں سارے اور پھر ہمیں جنت بھی پھر ہمیں جنت بھی مل جائے کیا کہتے ہیں جب کسی سے کہہ لو اللہ کے بندے اے بڑی عمر ہے علی ہے نا ابھی بڑی عمر ہے ساری عمر یہی کرنا ہے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں کیا مطلب کہ عمر کا جو پہلا حصہ ہے اس میں مزے اڑا لو اور جو دوسرا حصہ کچھ نہ کرنے کا آئے گا نا جب ہڈیاں کمزور ہو جائیں گی کچھ کرنے کو نہ رہے گا پھر کہتا ہے نمازیں بھی پڑھ لوں گا داڑھی بھی رکھ لوں گا پھر بے چھوڑ دوں گا بھائی ایک دو باتیں ہی آتی ہیں نا تجربے میں سامنے جیسے مثال ہے کہ دیگ چاولوں کی پکی ہو تو ایک دو دانے ہی نکال کے دیکھے جاتے ہیں نا اسی سے پتا چلتا ہے کہ ساری دیگ پک گئی یا کہ کچی رہ گئی ایک نوجوان اللہ کے بندے تو یہ نوکری جو کر رہا ہے بالکل حرام ہے سود کی نوکری تیری تو تان ہے نمازی پکا اگلی سف کا نمازی لیکن داڑھی موڈ بالکل صاف پینشنٹ شرٹ پہننے والا کیا کہ جو نوکریاں ہیں وہ اس کے بغیر ہوتی نہیں ہے نا اللہ میں نے کہا نمازی اللہ کے فضل سے تو پکا باجمات نماز پڑھتا ہے کیا تجھے پتا نہیں کہ جو تو نوکری کرتا ہے یہ تیری نوکری برباد ہے یہ حرام ہے کہنے لگا سب بالکل پتا ہے میں جانتا ہوں مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے لیکن میں چاہتا ہوں اتنی دیر تک یہ نوکری کر لوں جب تک میرا اپنا مکان نہیں بنتا میرا مکان بن جائے اس کے بعد چھوڑ دوں گا اس کے بعد اور دنیا مسائل ہے ایک مسئلہ بندے کے سامنے ہوتا ہے کہتا بس یہ حل ہو جائے نا پھر میں یوں کر لوں گا وہ حل ہونے کو نہیں ہوتا دوسرا کھڑا ہو جاتا ہے پھر کہتا اچھا بس یہ کر لوں پھر تیسرا کھڑا ہو جاتا ہے یوں اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پھر مسائل سے نکلنے کا وقت دیتا ہی میں ہے نا کہ پیسے ہم مزے بھی اڑا لیں دنیا کے دنیا کے مزے بھی حاصل ہو جائیں اور پھر آخرت کی نعمتیں جنت بھی ہمیں مل جائے میرے بھائیوں اللہ کا جو قرآن ہے نا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہمیں رہنمائی بالکل نہیں کرتے اللہ کہتا ہے جس نے دنیا کے مزوں سے اپنے آپ کو ہٹایا دنیا کے مزوں میں نہ پڑا جنت تو اس کے لیے ہے بھائیو اپنا ذہن درست کرو یہ نہ کرو کہ دنیا کی نعمتیں بغیر کسی تمیز کے بے دینیاں اختیار کر کے ہمیں حاصل ہو جائیں اور جس جی حالت میں ہم یہ نمازیں پڑھ رہے ہیں ان نمازوں سے ہمیں جنت بھی مل جائے نہیں ہو سکتا اللہ وہ نماز نماز ہی کیا ہے انسلا تنہا انفاشائی بل من کر جو تجھے بے دینی سے بے حیائی سے شرک سے کفر سے بداعت سے خرافات سے گندی رسومات سے اور کافروں کی مشابہت شکل و شباہت لباس اختیار کرنے سے جو نماز تجھے نہیں روکتی وہ تیری نماز نماز نہیں ہے اللہ اکبر نبیوں کی اولادوں کو اللہ کہتے ہیں بربادی آئی نبیوں کی اولاد سورج مریم ہے نا اللہ نے اس میں شروع سے انبیاء کا ذکر کیا اور بار بار بھائی یہ وہ لوگ یہ وہ لوگ جو میرے بندے میں نے یہ نعمتیں دی میں نے, ان پر یہ، میں نے ان کو منتخب کیا میں نے ان کو سیدھا کیا سوال یہ پیدا ہوا یا اللہ پھر یہ ان کی آگے امتیں ان کی اولادیں یہ تو بڑے تیرے پارسا بندے وہ برباد کیوں ہوئے اب اللہ نے اس کی وجہ بتلائی اللہ اکبر اللہ نے وجہ کیا بتلائی اللہ شاہ سورہ مریم سول میں پارے میں ہے درمیان میں چوتھے رکو کی یہ آیت ہے اللہ نے فرمایا ان کے بعد وہ جو جن کا میں نے یہ تذکرہ کیا دیکھنا سورہ مریم پہلے سے حضرت ذکری اسلام ان کا ذکر پھر ان کے بیٹے حضرت یاحیہ پھر حضرت مریم پھر حضرت عیسیٰ پھر حضرت ابراہیم اللہ حضرت اسماعیل حضرت من ساہارون ادریس حضرت آدم حضرت نوح ان کا ذکر کر کے اللہ نے فرمایا اللہ یہ وہ لوگ تھے جن پر اللہ نے بہت انعام کیا تھا میرے فرما بردار یا اللہ پھر ان سے یہ بعد میں ان کی اولادیں کیوں برباد ہوئی فرمایا سب سے پہلا سبب او حادی جی اور نمازی یہ نبی کے گھروں کی بات ہو رہی ہے اللہ اکبر اللہ فرماتے ہیں سب سے پہلا سبب فخلا فم امباد خل پھر ان نبیوں کے بعد ان کے جو صحابہ تھے ان کے بعد یعنی جن کی بربادی ہوئی فخال فہم امباد خل ان کے بعد ایسے نکمے نہ اہل آئے نہ اہل آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا ازا سلاتا ضائع کر دیا یہ نہیں فرمایا کہ نمازوں کو چھوڑ دیا یہ نہیں فرمایا نماز کو ضائع کرنا نماز کو چھوڑنا تھوڑا سا فرق ہے ضائع کرنے میں چھوڑنا بھی اپنے آپ آ جاتا ہے لیکن ضائع کرنے میں نماز پڑی جاتی یہیں سے مسئلہ شروع یکدم تو نماز نہیں نا چھوٹ جاتی ایک آدمی پکا نمازی ہو گھر کا ماحول نمازی ہو سارے افراد نمازی ہو ایک فرد میں سے نماز... یکم تو نماز نہیں چھوڑتی نا پہلے نماز ضائع ہونی شروع ہوتی ہے ضائع کیسے ہوتی ہے بے وقتی کر کے پڑھنا بے جماعت پڑھنا دوسرے کام کو ترجیح دے دینا اچھا یہ تھوڑا سا ہے میں یہ کر لوں نماز پڑھ لیتا ہوں جا کے اور پھر اپنی مرضی کی پڑھنا سنت کی پرواہ نہ کرنا اور جیسے کیسے کوئی پڑھتا ہے جی پڑھنے دو نماز ہی پڑھنی ہے نا یہ نماز بربادی کی نماز ہے نماز آبادی والی نماز وہ ہے جس کو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے والی نماز پڑھو اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھائیو ابو حنیفہ والی نمازیں ساری زندگی پڑھتے رہو اللہ کی قسم کچھ نہیں ملے اللہ اکبر امام احمد ابن حنبل والی نماز پڑھتے رہو کچھ نہیں ملے کچھ نہیں ملے گا ساری زندگی ساٹھ سال کی زندگی جو اوست زندگی ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو ساٹھ سال کی زندگی مل گئی نا اس کے پاس تو اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوئی عذر ہے ہی نہیں ہے تو دوسرے کے پاس بھی نہیں نا جو بالغ ہو گیا پھر دو چار سال بھی اس کو مل گئے تو اس کے پاس بھی بہانا کوئی نہیں لیکن فرمائیں جس کو ساٹھ سال کی مل گئی نا اس کے پاس تو بالکل کوئی بہانہ ہے ہی نہیں کہ اللہ کے سامنے جو پیش کر سکے اللہ کہے گا ساٹھ سال کی زندگی ہے کچھ نہ کر سکا تو اللہ ساٹھ سال کی زندگی بھی تو نماز پڑھتا رہے پڑھتا رہے اور کس کی کس والی نماز نماز حنفی نماز ہمبلی نماز شافی نماز مالکی نماز جعفری نماز دیوبندی نماز بریلوی وہاں بھی پڑھتا رہ کچھ نہیں ملے گا ہاں تجھے موقع مل گیا ادھر تو بالغ ہوا یا ادھر تو مسلمان ہوا ایک نماز کا وقت آ گیا وہ ایک نماز تو نے نماز محمدی ادا کر لی اور اس کے بعد تجھے موت آ گئی انشاءاللہ سیدھا جنت میں پہنچے گا بھائیو یہ ہے میری دعوت اللہ یہ ہے دعوت میری یہ میں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے اللہ کے لیے عشاء کی ستنا ستنا رکعتیں نہ پڑھو چھ رکعتیں پڑھ لو چھ رکعتیں اور ساتواں بتر میں لا لو سات بتر تو اصل میں رات کی نماز ہے نا چلو آسانی دی ہے اللہ تعالیٰ نے ساتواں یا تین بتر کر کے چھ اور تین کتنی رکعتیں ہو گئیں نہ ہو گئیں نہ پڑھ لو لیکن اللہ کے لیے محمدی پڑھ لو محمد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے والی نماز کہاں سے ملے گی قرآن سے ملے گی اگر, اگر آپ کو کوئی کہے بی بی یہ جو حنفی نماز ہے یہ کہاں سے ملے گی یہی بتائیں گے نا آپ کو فقہ حنفی سے ملے گی یہی کہا جائے گا نا بھائی فقہ حفی کی یہ فلا فلا ہدایا شرع بتایا یہ کتاب ہے اس میں سے پڑھ لو اسی طرح سے دوسری نمازیں اللہ اکبر دعوت یہ کہ محمدین کہاں سے ملے گی حدیث غلامی در غلامی پھر یہ ذہنی غلام بھی بناتی ہیں اور جسمانی غلام بھی بناتی ہیں مسلمان وہ ہوتا ہے جو کافر کا نہ ذہنی طور پہ غلام ہو نہ جسمانی طور پہ ہاں جسمانی, ہا جسمانی طور پہ اگر غلامی کبھی آ بھی جائے تو ذہنی طور پہ غلام نہ ہو ایک نہ ایک وقت میں راہ نکل ہی آتی ہے اللہ اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اس وقت کی سپر پاور کسرا کا دربار لگا ہوا تلواریں چمک رہی ہیں کالین بچھے ہوئے ہیں تخت سجا ہوا ہے اس وقت کا سب سے بڑا بہادر جنگ رستم وہ تخت پر بیٹھا ہے اس نے بلایا کہ یہ جو مجاہد جہاد کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں ان میں سے کسی کو بلاؤ تو اسی میں بات تو کروں اس کے ساتھ اللہ اکبر ایک آیا لباس کباف پھٹی ہوئی زلفیں اٹی ہوئی درد و گوار پڑا ہوا اور چیتڑوں میں لپٹی ہوئی تلوار وہ بھی زنگ لگی ہوئی نیزہ پاس ہے گھوڑے پہ سوار ہے آ گئے اللہ اکبر کوئی پرواہ نہ کہ ادھر بھی تلواریں چمک رہی ہیں فوجی کھڑے ہیں ادھر بھی رستم کے فوجی کھڑے ہیں یوں نیزے کی نوک کے ساتھ ان کے زبردست بہترین قالین بچھے ہوئے کو چھیدتا جا رہا ہے جاہد اللہ فوجی حیران ادھر ادھر سے دیکھ رہی ہے کیسے گھوڑے کو سیدھا لے گیا جا کے جو گو تکیے رکھے ہوئے تھے نا اس گو تکیے کے ساتھ گھوڑے کو باندھ دیا اللہ آگے پہنچا اور آگے پہنچ کے جمپ لگا کے نا لگا کے وہ روستم کے ساتھ برابر تخت پہ بیٹھ گیا اللہ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فوجیوں نے آس پاس ادھر ادھر نے انہوں نے چاہا کہ اس کو ذرا منع کریں نیچے اتاریں اس کو روکیں حضرت ربی فرمانے دیکھو تمہارے بلانے پہ آیا ہوں کوئی بھیک مانگنے نہیں آیا اللہ تم نہ بلاتے کبھی نہ آتا اسی حالت میں رہوں گا اگر گوارا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو میں واپس جاتا آنکھیں کھل گئی رستم کی رستم فوراً روکا فوجیوں کو نہ بھائی بس اس کو کچھ نہ کہو ہاں بات کرو بہت ساری باتیں ہوئی ان میں سے پھر رستم کہنے لگا کہ تمہیں کیا ہے یہ لباس دیکھ اپنا یہ تلوار دیکھ یہ حالت تو دیکھ اپنی ذرا ادھر تو دیکھ اس چمک کو جو میری ہے تم ہمارے ساتھ مقابلہ کرنے آئے ہو اللہ اکبر اس نے کہا اچھا جو ان میں سے سب سے تیرا بڑا جنگ جو ہے نا بہادر اس کو بلا لے اس نے اس کو بلا لیا اس کا تیرے بات جو ڈھال ہے نا ڈھال وہ ڈھال ذرا سامنے لیا ڈھال ہوتی ہے دشمن کا وار روکنے کے لیے بڑی مضبوط اس کو سامنے لیا اس نے یوں سامنے کی حضرت ربی نے وہ چیتھڑوں میں لپٹی ہوئی زنگ لگی ہوئی تلوار نکالی اللہ اکبر لفظ اللہ اکبر بلند کر کے ایک وار کیا اسے ڈھال کے دو ٹکڑے کر اور پھر رستم کو مخاطب ہوئے اور رستم کو مخاطب کے دیکھ اللہ اکبر یہ تو کہتا ہے ہم میدان میں ایمان سے مقابلہ کیا کرتے ہیں جذبہ ایمانی سے اور پھر سن لے اس زنگ لگی ہوئی تلوار پر بھی ہمارا اعتماد یقین نہیں ہمارا تو بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے اب آخری جملہ بولا کہ دیکھ تو دیکھ لے مقابلہ کر سکتا ہے یا کہ نہیں اگر کر سکتا ہے تو ابھی میدان میں آ جاؤ دربار کس کا ہے کسرا کا سپر پاور اس میں جا کے یہ کہا جا رہا ہے اس میں اللہ یہ تھے جو ذہنی طور پر بھی آزاد اور جسمانی طور پر بھی آزاد اچھا ایک مثال آپ سے جو جسمانی طور پر تو غلام تھے مگر ذہن آزاد وہ بھی سن لیں اگرچہ کافری تھا کہ جب انگریز حکومت کر رہا تھا نا یہاں اس وقت تاریخ چلی ہندوستان چھوڑو یہ تاریخ چلی اس وقت انگریز کے بس میں اس کو روکنا نہ رہا لہذا ملکہ برطانیہ نے اس وقت بلایا کہ اس تاریخ کا جو لیڈر ہے نا اس کو بلاؤ برطانیہ میں تاکہ کچھ دانا ڈالے اس کو اس وقت راجمان لیڈر کون تھا مہاتما گاندھی مہاتما گاندھی چلا گیا دوتی پہن کے گیا دھوتی پہن کے اور بکری ساتھ لے گیا کیا بکری ساتھ لے گیا دھوتی پہن کے گیا جب وہاں پہنچا تو درباریوں نے کہا کہ وہاں جانا ہے یہ دھوتی تو مناسب نہیں ہمارے والا لباس پہنو ہمارے والا جو یہاں کا لباس ہے جو ہمارے دربار کے لائق ہے ہاں وہ کافر تھا آج کا مسلمان پہلے کرتا یہ کام اللہ اکبر اس نے کہا کہ دیکھو تمہارے بلانے پہ آیا ہوں اپنے آپ تمہارے بلانے پہ آیا ہوں اپنے آپ نہیں آیا یہ دھوتی بھی اسی طرح رہے گی یہ بکری بھی ساتھ جائے گی اگر منظور ہے تو ٹھیک ہے ورنہ پلٹ جاتا ہوں بات ملکہ تک پہنچی اس نے کہا ٹھیک ہے اس کو اسی طرح آنے دو اس سے کہا بات کیا کہتا ہے یہ دھوتی میرا قومی لباس ہے بکری کا دودھ پیتا ہوں یہ نہیں چھوڑوں گا اللہ یہ نہیں چھوڑوں گا یہ قومی لباس ہے اس کو بھی میں ترک کر سکتا جسمانی طور پر غلام تھا مگر ذہن آزاد تھا اور آج ہم ذہنی طور پر بھی غلام ہوئے جسمانی طور پر بھی غلام ہوئے ہمارے حکمرانوں کو بلایا گیا آ جاؤ جو غداری اپنے اسلام اور اپنے مسلمانوں کے ساتھ کی ہے نا اس کی کچھ قیمت کا جو اس وقت جرنیل ہے وہ بھی گیا نیو یارک سے جب واشنگٹن تھا انہوں نے جامع تلاشی کی یہ جو بڑے بڑے وزیر تجارت یہ ترجمان ان کے بھی جوتے اتروا یہ تلاشی صحافی ساتھ تھے ایک ہی اگلی فلائٹ رہ گئی وہ پہنچ نہ سکے پہنچ نہ سکے یہ بچارے اللہ اکبر کوئی لفظ بھی احتجاج کا وہاں بلند نہ کر سکے یہ ہے ذہنی اور جسمانی غلامی میرے بھائیوں اپنے ہاتھ سے جب وہ ایمل کانسی دیا تھا نا جانتے ہیں آپ اپنے ہاتھ سے امریکہ کو دیا وہاں اس پر کیس چلا اس کے کیس کے سلسلے میں وہاں امریکہ کے ایک وکیل نے یہ بیان دیا تھا شاید کسی کو یاد ہو یہ کہا تھا کہ یہ پاکستانی تو ایسے ہیں یہ تو یہ دنیا کے ٹکے اور چار پیسوں کے پیچھے اپنی ماں کو بیچنے کو تیار ہو جاتے ہیں اس سے بڑی غلامی بغیر تھی کی اور کیا ہو سکتی ہے میرے بھائیو یہ دنیا اس کی چاہت آدمی کو کسی کام کا رہنے نہیں دیتی دنیا اللہ نے بنائی ہے کہ اس کو تو دو نمبر پہ رکھو آخرت کی فکر وہاں پہنچنا ہے اللہ وہاں جانا اس کی فکر کرو میرے بھائیو یہ مت کہو ہمارے ہم اندر نمازی حاجی بہت سارے ہم سارے ہی اکثریت یہ ہے اکثریت کہ دنیا کے مزے بھی حاصل ہو جائیں آخرت بھی بن جائے نہیں ہو سکتا آخرت بنانے کے لیے دنیا کے مزوں کو ختم کرنا پڑے گا دنیا کے مزوں کی چاہت کے پیچھے نہ پڑے آخرت اگر بنانی ہے تو جب آخرت کی فکر ہوگی اللہ رب العزت انشاءاللہ آخرت بنائے گا رہنا تو وہی ہے نا اللہ مجھے آپ کو صحیح فکر نصیب فرما دے ماں لینا اللهم احمدك واستعينك ونستغفرك ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاين خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم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 اللهم ربنا اعطنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم سلم مولانا رب المسلمين اللهم سلم مولانا ورب المسلمين اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انصر الاسلام والمسلمين امين اللہ, اللہ من نصر الدین باہم من خزل الدین ولا تجعلنا اللہ میرے بھائیو حالات اس وقت کچھ آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے پھر آنے لگے ہے معاملہ اسی طرح سے لیکن آپ جانتے ہیں کہ میڈیا سارا وہ کافروں کے ہاتھ میں ہے کوئی خبریں آنے دیتے خبریں نہیں آنے دیتے اللہ خبریں نہیں آنے دیتے ورنہ اللہ کے فضل سے شروع سے معاملہ اسی طرح سے چل رہا ہے لیکن ہم آپ سے کہا کرتے تھے کہ انشاءاللہ دیکھنا دن پھرنے دو اللہ کی مدد انشاءاللہ شاء اترے گی اور مدد اترنا شروع ہو گئی اللہ کی توفیق سے اللہ کی توفیق سے ہے اللہ پندرہ سولہ کے قریب تیارے اور ہیلی کاپٹر امریکہ کے گرائے جا چکے ہیں مگر یہاں خبر اب مانا ہے اب جب دو گرے ہیں نا اور میڈیا کا حال دیکھ لو بھی اپنے مسلمان پاکستان والے اس ہیلی کاپٹر کے تباہ ہونے سے یہ تسلیم کرتے ہیں کہ چھ فوجی امریکہ کے مرے ہیں کتنے فوجی اور اسی میں وائس آف جرمنی کہہ رہا ہے کہ وہ جرمن والے وہ کہہ رہے ہیں 32 فوجی ہلاک ہو ہیں امریکہ وہ بتی مانگتے ہیں کافر مسلمان چھ امام اللہ یہ چھ کہہ رہے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس سے کہیں زیادہ اللہ کی توفیق سے مجاہدوں نے روک دی ہے زمینی طور پہ اب پیچھے ہیں تو فضائی حملے کر رہے ہیں فضائی وہ بھی بہت اونچے جا اللہ حکمر کوئی بات نہیں انشاءاللہ اللہ اللہ سے بڑا اونچا تو کوئی بھی نہیں ہے نا اس سے تو نیچے ہی ہے نا سارے اس لیے ہمارا کام ہے حوصلہ رکھنا صبر و صبات سے کام لینا اور اللہ کے سامنے دستے دعا پھیلائے رکھنا دعائیں کرتے رہنا کرتے رہنا اسی طرح سے مقبوضہ کشمیر میں اللہ کے فضل و کرم سے بالکل پہلے کی طرح بلکہ اس سے کہیں زیادہ مجاہدوں کا جہاد اور کاروائیاں جاری ہے مگر آنے خبریں نہیں آنے دیتے میں آپ سے عرض کروں میرے بھائیو حقیقت پچھلے پورے ایک سال میں جو کاروائیاں ایک سال میں کی نا مجاہدوں نے اتنی کاروائیاں اس جنوری فروری دو مہینے میں کر چکے ہیں اللہ کے فضل جہاد پر پابندی سے اللہ کے فضل سے مجاہدوں کا جہاد بڑا ہے پیچھے ہٹا کہ میں آپ ہیں جی جو اس طرح سے جھوٹی خبروں کا شکار ہو کے حوصلہ چھوڑ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ نہیں کچھ بھی نہیں میرے بھائیو حوصلہ رکھنا مسلمان کا کام ہے اس لیے ان کافروں کی غلط خبروں پر توجہ نہیں دینا مجاہدوں سے ہمدردیاں اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے اپنا تعاون اسی طرح سے بلکہ پہلے سے زیادہ کرنا چاہیے بھی ایک آدمی بڑا خوشحال ہے دوسرا اس کا تعاون کر رہا ہے اب وہ بے ذرا بدحال ہو گیا تو کیا خیال ہے اب پہلے سے زیادہ تعاون ہونا چاہیے یا پہلے سے بھی ہاتھ کھینچ لینا چاہیے کیوں جی کیا خیال ہے یارو یہاں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں میرا پڑوسی میرا محلے والا اگر خوشحالی میں تھا میں اس کے ساتھ تعاون کر رہا تھا آج وہ بدحالی میں ہوا آپ سب کہہ رہے ہیں اب زیادہ تعاون اس کا کرنا چاہیے اب تو اور آگے بڑھنا چاہیے مگر کیا خیال ہے کہ مجاہد اگر کچھ بدحالی میں آ ہیں تو ان سے ہاتھ کھینچ لو کا زیادہ تعاون نہیں ہونا چاہیے نہ نا, میرا نام نہ لینا میری طرف نہ آنا کہیں مجھے بھی لسٹ میں اللہ یہی بات ہے ہے اور کیا ہے؟ ایمان بناؤ حوصلہ کرو ہمت باندھو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اللہ کے فضل و کرم سے یہ مارچ شروع ہوا ہے اپریل آئے گا اللہ کی مدد مزید اترے گی حالات بدلیں گے اللہ کی توفیق سے یہ اللہ کے کام ہیں یہ اللہ کے کام ہے ہمیں اللہ کے ساتھ اللہ کے دین کے ساتھ ہر حالت میں رہنا چاہیے جہاد مجاہدوں کے ساتھ ہر حالت میں ہمیں ان کے کے ساتھ ساتھ رہنا چاہیے ہماری چلتے, چلتے اسی کے ساتھ, اسی میں موت آ جائے اگر اسی میں موت آ جو اور کیا چاہیے کیوں نہیں جی؟ کیا چاہیے اور مرنا تو ہے نا کہ نہیں مرنا اگر اسی میں موت آ جائے تو اور کیا چاہیے موت تو ویسے بھی آنی ہے اللہ اس لیے بھائیوں دعائیں کرنا اور ہمت باندھو خوب اللہ کے فضل سے اس میں مجاہدوں کے ساتھ ہم دردیاں دعائیں اور تعاون جاری رکھو جس طرح سے بھی ممکن ہو کرتے رہو اللہ راستے ہموار کرے گا یہ راستے کھولنا اللہ کا کام ہے اللہ مزید مدد فرمائے دوسری گزارش یہ ہے کہ پہلے بھی آپ سے کہا تھا اور جمعے پر اور پھر عید پر بھی مگر اس جمعے پر عید پر کہنے کے باوجود وہ جو مسجد کا قرضہ ہے وہ پورا نہیں ہو سکا تھا پورا نہیں ہو سکا اور اب مزید بل آ گئے تقریباً 9 -10 ہزار پچھلا قرضہ بھی باقی جمعہ پر عید پر کہنے کے باوجود وہ جو چھبیس ہزار تھا وہ پورا اس میں سبھی ہزار بقایا ہے اور مزید بل گیارہ ہزار کا تقریباً بجلی سوئی گیس یہ سارا مل ملا کے یہ اور آ ہے تو بھائیو یہ کس طرح سے کرنا ہے معاملہ کیوں جی کیا خیال ہے یہ پچھلے مہینے کے جو نا وہ نہیں ادا کیے جا سکے بل اس لیے وہ مل کے جو ہے نا دو پچھلے مہینے وہ مل کے یہ اتنا بل ہے اب ان کا نوٹس بھی آ گیا ہے کہ ہم بجلی کاٹ دیں گے اور گیس کاٹ دیں گے کیا خیال ہے کٹوانا ہے مسجد کی بجلی کٹوانا ہے بھائیو کیا خیال ہے میرے ساتھ تو یہ تقریباً پندرہ سولہ ہزار روپیہ اس وقت ضرورت ہے اس وقت مسجد کی ضرورت ہے مسجد کی ضرورت ہے اللہ اکبر کوئی بھائی یہ نہ کرے ضرورت کے تحت کر رہا ہوں میں نے ساتھیوں سے کہا کہ یہ سلسلہ شروع نہ کروائیں ہمت کریں خود ہی بہرحال ہم نے کہا جی کہ یہ ایک دفعہ یہ معاملہ ذرا سیدھا ہو جائے آئندہ انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ کی توفیق اس طرح سے آپ کو پریشان نہیں کریں گے اس لیے آپ یہ پندرہ سولہ ہزار روپیہ اللہ آپ کو توفیق دے اللہ آپ کو جزائے خیر دے آپ کا دیا اللہ قبول بھی اچھا یہ ایک ایک جملہ میں کیوں بولتا جا رہا ہوں بلا اس لیے کہ تم گردنے نیچے کر کے بیٹھے رہو اللہ کے بندوں اٹھو یہی کہلوانا تھا میرے سے اٹھو جتنا بھی کچھ آپ پیش کر سکتے ہیں اس سلسلے میں کر دو جزاکم اللہ تو آپ بھی ان شاء اللہ ہلے ہیں نا وہ بھی اللہ اتبار. ہلو ہلو سارے ساتھی سارے جنا جن بھی ہو سکتا ہے نا سارے ساتھی ہلو اب باہر والے ساتھی بھی ذرا تھوڑے جہاں ہلے آ دے. کریں جی کرتے ساتھی جڑے نا اتنے چھاتے اللہ دیکھ رہا ہے مجھے تو نہیں نظر آ رہے نا آپ آپ بھی ساتھی وہ پرلی مسجد کے اندر ساتھی جو ہے یہ سارے ساتھی اٹھے باہر والے ساتھی کوئی ہلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے تھے اسی طرح سے عورتیں جو آئی رہی ہیں خواتین یہ بھی ذرا ہمت کر دیں جزاکم اللہ خیرو بھائی